رحمت اللہ انسان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ وہ اپنی تجویز کرتا ہے اپنی حالت کو اپنی حالت کو تجویز کرتا ہے تجویز کہ میری حالت ایسی ہونی چاہیے میرے معاملات ایسے ہونے چاہیے اور اتنی آمدنی ہونی چاہیے اور جو کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں اس میں کیا اپنے مقاصد میں مقاصد کو قائم کرتا ہے میرے ساتھ ایسے ایسے ہونا چاہیے ایسی کیویات ہونی چاہیے اور جو کام کروں وہ پور پورا ہونا چاہیے یہ تجویز کرنا ایک پریشان رہنا اور ایک ہے تجویز کہ اپنے سارے امور اللہ تعالی کے سکول کر دیں چاہے بیوی بچے ہوں چاہے کاروبار ہو اولاد ہو اور کوئی بھی نعمت ہو کوئی بھی حالات ہو اس میں طریقہ آرام سے رہنے کا یہ ہے کہ تفویض احتیاط تا, تا, یا تاپ تھا ہموار تبویز تبویز مانی اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سکول کر دیں اور یہ یقین رکھنا کہ جو حالات بھی آتے ہیں سب اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے اور الحمد للہ ہے اور یہ یقین رکھنا کہ جو حالات بھی ان کی طرف سے آتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے نظر نہیں آ رہا ہوتا فائدہ اس میں ہمارے ہی ہوتا تو جو شخص اس بابلے پہ عمل کرے گا کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سکر کر دیں اور ایک دعا بھی حدیث پاک میں آتی ہے لاہ بخص پڑھتا ہے اسی وقت جو اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں سے فرماتے ہیں اسلم آڈگی وسطی اسلم آٹدی یعنی بندہ میرا مکمل فرما بردار ہو گیا اور وسط اموراً اموراً امور کہ بندے نے تمام, کا تمام امور میرے سب کر دی اب جب وہ کہتے ہیں کہ تمام امور میرے سب کر دیے جب وہ یہ فرمائیں گے تو پھر کام نہ بنائیں گے اور حجی سے پاک میں وارد ہے کہ جو شخص ہو شام ساتھ ساتھ مرتبہ آ جائی تو کنگو اور شروع نہیں سات مرتبہ پڑھ لے صبح سات مرتبہ شام مغربی تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے سارے کام بنا رہے اب پڑھنے کے بعد پھر وہی بات ہے کہ تجویز نہ کرے کہ ہم نے پڑھ لیا اب ایسے ایسے ہونا چاہیے بس یہی خرابی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم پھر فور نتیجہ کو عد کرتے ہیں اور اس پر مسے ایسے ہی ہونا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے اور کام نہیں ہونا ہے اس لیے یہ تجویر سے آ جاتی ہے تو تجویر نہ ہو ہمارا کام ان سے مانگنا ان کو راضی کرنا ان کو یاد کرنا لیکن اب آگے کیا نتیجہ کیا آنا ہے کیا کام ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے وہ سب اس کے ان کے اوپر چھوڑ دیں تو اس طرح آرام اور چین سے رہ سکے گا اور جو تجویز اختیار کرے گا تو پھر پریشانی ہی رہے گی کی کیونکہ کام تو وہ دیکھتے ہیں میرے بندے کی مسلحت کیا ہے اور مسلحت جو ہوتی ہے وہ ادا کر دیتے ہیں جو نہیں ہوتی جس میں مصلحت نہیں ہوتی اس کے نہ ادا کرنے میں مسلحت ہوتی ہے یہ وہ نہیں ادا کرتے تو اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے تجویز اختیار کرنا کام کیا ہے پھر کیا گھر میں بیٹھ جائیں ہاتھ پیار گھر کے نہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ تو کرے لیکن اس کے بعد نتیجہ اللہ پر شو یہی اسی کو توقل بھی کرتے اللہ پر توقع یہ ہے کہ اپنا کام تو پورا کرے اور نتیجے بڑھ کر بھروسہ اللہ کرتے بھروسہ اپنے کام پر نظر نہ کرے ایک تجویز میں یہ بھی ہے کہ اپنے کام پر نظر ہو ہم نے اتنا وظیفہ پڑھ لیا اتنا کر لیا اب یہ کام کیوں نہیں ہونا اپنے کام پر نظر کر نہیں کام کرنا ہے مدد نہیں کرنی کام کر کے بس اب آپ سو جائیے آرام سے اب یہ نہیں ہے کہ آپ گرحی میں رہیے کام کیجئے محنت کیجیے اس کے بعد اللہ سے مانگیے اور پھر آرام سے رہیے ٹھیک ہے اللہ کو پتا ہے ہمارا حال ہم نے اپنا کام کر لیا وہ اپنا کام کریں گے تو یہ ہے طریقہ آرام سے لینے کا دوسرے یہ بھی دوستوں کو کہتے رہتا ہوں کہ اپنا کام ہم پورا کریں کیا مطلب کہ گناہوں سے بچنے کا جیسا حق ہے ہم بچتے رہیں اور اگر غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو استغفار مایوسی کی کیا ضرورت ہے استغفار کرتے رہیں استغفار کرنے کے بعد اب پرانے گناہوں کو یاد مت کریں کہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے اور یہ کیا تھا وہ جوفار کر لیتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو جس نے گناہ کیا اس نے توبہ کری توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو گیا جیسے اس نے گنا کیا دوسرے کو بھی حق نہیں ہے کسی کو تو اپنے کو حق کیوں ہوگا اپنے کو سمجھے اس اعتبار سے کہ معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال کو بھولنے کے لیے دوسری یہ کہ جو نئی بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت لیکن گناہ یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں اور کیسے اللہ معاف کریں گے یہ بات نہیں سوچتا یہ اللہ کو بس نہیں بس گدام شعبہ کر لیا تو سب چیزیں گناہ معاف ہو گئے جس کا یقین رکھتے ہیں سب گدام معاف ہو گئے بس اپنی کوشش کرتے رہیں اور آرام سے رہیں بس زیادہ رونا دھونا ایک زمانے میں لوگوں نے منع کرنا ہے زیادہ ممکن رہنا زیادہ رونا اور اپنی تجویز اپنی حالت کو تجویز کرنا یہ سب پریشانیاں اور ڈپریشن کا باعث ہوتا ہے اور اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جو دوسری تعداد پڑھ رہا ہوتا ہے عبادات نماز نواز تلاوت وغیرہ وہ ان باتوں کی وجہ سے اس پہ سستی آنے لگتی ہے اور مایوسی آنے لگتی ہے کہ ہم تو اتنی عبادت کرنا رہے ہیں کچھ ہو ہیں یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں بن یہ سب شیطانی شیتانی وسائل ہمارا کام تو کام کیے جانا ہے بس یہی ہمارا کام اور یہی مطلوب کی ہے مطلوب کی مطلوب یہی ہے کہ ہم نے جو کام کاموں کا حکم دیا وہ بس اب کیفیت آتی ہے نہیں آتی ہے ہم، ہم ہمیں اس سے غلط نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے کام سے غلط ہونی چاہیے بس کام کرتے رہو استفاع اور سے تلافی کرتے رہو پتہ ہو جائے استفال سے تلافی کرتے رہو بلکہ اللہ کے عاشق اور غلام جو ہوتے ہیں وہ ناکردہ سزاؤں میں بھی استفاد کرتے ہیں ناکردہ میں بھی کرتے ہیں کہتا ہم نہیں ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے کرتے رہو یہ اعشع جو ہے پیش نہیں ہے میرے مرشد محبوب سیدی و اسینتی مٹح پیو محبوگی مرشدی یو مولا اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقرصاد رحمت اللہ علیہ کے اعشار ہیں اس نے پانی کی فنائیت اور اس کے حاضی ہونا اور اس کی گٹیا ہونا یہ سب اس میں ہم ذکر فرمایا ہے ان کا وان ہے اڑ گیا رنگ اس نے پانی کا اڑ گیا رنگ پانی کا جن کا نقشہ تھا کل جانی کا جن کا نقشہ تھا کا جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا جن نقشہ تھا کل جوانی کا, کا کیسا دیکھا ہو گئے کیسے, کیسے کیا بھروسہ ہے جبانی کا کیا وسہ ہے اس جوانی کا کیسا دیکھتا ہو گئے کیسے کیسا دیکھتا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا جن کا نقشہ تھا کر جوانی کا ہے نقاب نا نانی کا مل گئے کتنے مل گئے سا کے سب میں کتنے نا سا دن تو جن میں کانکا مل گئے سا کے سب نے کتنے مل گائے سا کے تب میں کتنے نا سا دن تو جن میں کنیکا یہ جانا گر گیا جگاہوں جی سے یہ جام گر گیا نی گاؤں سے جب سلا حال رائے پانی کا یہ جامع گر گیا گاؤں سے یہ جامع گر گیا نی گاؤں سے کو سے بہلا میرا دل کو کیسے ڈہلا ہے وہ گیا رنجو پانی کا میرا دل کو کیسے ڈہلا دل کو کیسے بہلا ہے گیا رنجو پانی کا دلا کا بسوداس ہے ظالم دل کا ہے ظالم سو کرم دینا کمنی کا دل کا بسودا سے سے کرم دینا کمنی کا کامل کے خیر سے دل ہے شید کے سین سے دل ہے حاملے جاو <تحد> کہتے جاویدانی کامل کے سین سے دل ہے چھ جی تامل کے سین سے دل ہے حامل کہتے جاویدانی کا یعنی وہ کی اللہ کے کوئی جو ایک طرف جاتی ہے پھر کبھی واپس نہیں لی جاتی علاوہ کا دوسرا کام شہر کامل کے تیر سے دل ہے شہر کامل کے تیر سے دل ہے کامل کا شہر کامل کے تیرے دل ہے جی تمل کے فیض سے دل ہے حامل کے ملا بنکا پاکے تندواتا ہوں کام پاکے تندواتا کام ہے سی نام کی میر بنکا ہے سی نام کی میر بنکا پاکے تندواتا ہوں میرے بنکاؤ کی میر بالوں پر تو وہ پرنتی سمر آ سنیکا آل کو تو ندو بل آدو پرنتی ہے سمر آ سنیکا ہم پہ آسمانی یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کی شرح کو تو کا تو نو پر اثر گر سن لو پہ زیادہ بانے افسر سے اس کے دل کے نامے نانی کا دل کے اندر چھپا ہوا اللہ کے محبت کا اللہ کی محبت کی باتیں سن سے سن سن لو سے سن لو سے اس کے دل کے نامے نانی کا سن لو میں دادا بانے افسر سے سن لو میں دادا بانے افسر سے مانی کا جن کا نقشہ تھا گل جوانی کا جن کا نقشہ تھا کا کا کیسا دے گا تھا گئے کیسے کیسا کیسے کیا گھر ہوتا ہے, اس جوانی کا کیا ہے اس جوانی کا ایسے موقع پہ ایک ٹیچر بنایا تھا یہ ایک شخص کسی حسین پر آشقوں کی اور آشقوں کی عادت ہے آشق مجاج کے پسیلے بہت کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا جو تل ہے اس تل کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اس پر میں سمر بندوں کو تو برباد کر سکتا ہوں تیرے دل کی خاطر تو حسین چونکہ کئی کئی عاشق ہوتے ہیں معشو کے تو اس کو خاتے میں نہیں جاتا تو جب وہ حسین کھٹا ہو گیا جیسے حضرت نے فرمایا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا جب وہ گڈا ہو گیا ایک اور شعر ہے کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے پہلے غزل تھا اب شکل اس قاتل نہیں ہے اب بھاگ گئے وہاں سے شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست سارے دوست بھاگ گئے تو اب جب اس کی شکل بگڑنے لگی تو وہ بھاگ گیا وہ کہیں اور کسی اور جگہ فٹنگ کرنے لگا سیٹنگ کرنے لگا تو پھر اس کے بعد وہ جو پرانا معصوم تھا اس کو خیال آیا کہ بھائی ایک ہمارا چاہنے والا تھا اس نے کبھی کہا تھا کہ اب تمہارے دیش میں سمرپند بخارا قربان کرنے کو تیار ہے تو چلو اس کے بعد چلتے ہیں اگر ثمرپند بخار جو دو سلطنتیں ہیں ایران کی شہر ہے تو کہا کہ اگر دونوں نے قربان کیا تو چلو سمرپند بخارا دونوں نہ صحیح تو دے گا سمرپن نہ صحیح تو بخارا دے دے گا چلتے ہیں جسمت علومات اب جو لیا پڑ چکی تھا لٹک گئی اب جو چلے اسے جا کے کہا کہ پہچان اس نے کہا تو پہچان چلی کون اس نے جو اس کے دل پر تم سمپن تو بخارا قربان کرنا چاہتے تھے تو یہ تو سمپن دے دو چلو دونوں نہیں صحیح تو بھائی سمرپن دے دو سمپن نہیں دو. دو بخارا دے دو, بخارا دے دو. تو اس نے کہا چلو ہٹو دو دور دور تمہیں تو ہم سب بخارا کیا دیں گے تمہیں کے تو ہمیں بخار آئے اور اب تو ہم تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دیں گے تو حضرت والا احمد اللہ علیہ کی تدیل باتوں سے روسم کی فنائیت بیان کیا کرتے تھے اور تمام بواعد اور بیانات میں حضرت والا اس بات پر ہر منسی روکتے رہتے تھے کہ بس حضرت برپاتے تھے کہ ہم کن گھٹیا چیزوں پر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور کشش حسن کی مانتے ہیں یہ حسن میں کشش ہے اور ان سب شیلانی کاموں میں کشش ہے तो تو مانتے ہیں لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کی دار کو چھوڑ کر اس گھٹیا چیز سے بننا یہ محکم ہے نا ایک بڑھیا چیز کو چھوڑ کر گٹیا چیز سے مرنا یہ تو ہم دنیا میں بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کرتے بھی نہیں ہیں دنیا کے معاملے میں ہم کبھی چاہتے نہیں بس وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے رشتے کو بھول لیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم یاد نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور محبت کو پہچانتے نہیں احسانات کو یاد کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت جس سے ہو جاتی ہے پھر اس کی نام نہیں کرتا وہ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ مقیم بنا لیتی ہے اب محبت شاہ بدہ بھی شاہ محبت سے بادشاہ بھی ہے بدا غلام بن جاتا ہے بدہ پانی غلام تو محبت ایسی چیز ہے اسی لیے اہل محبت کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت اپنے پالنے والے کی محبت دل میں آ جاتی ہے جب پالنے والے کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی نا فرمانی بحال ہو جاتی ہے ہم دنیاوی بھی ہی لے لیں عاشق مجاز کا یا اپنے محبوب کی نافرمانی بنی یا اپنے محبوب کی پسند کی چیز پہنے گا اس کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ سب سارے کام کر لے گا وہ ایک گز ربے بال بھی بڑھا لے گا اور چمارو جیسی شکل بنائے گا اور ہمارے سرو صاحب کہتے کہ وہ جینس بھی ایسی پہنتا رہتا ہے جگہ جگہ سے تو سارے مقصد یہ کہ جو کام اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے اس لیے کہ محبت ہو گئی تو اس پانی اور آر محبت کے لیے آدمی اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے اور بہت سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھانے سے بھی سمجھتے نہیں ہیں جب پانی حصم کے اندر اتنا اثر ہے تو خواجہ سے حصن سے محبت پیدا ہو جائے یہ کیا ہوگا وہی کتنی تبدیلی ہمارے زندگی میں آ جائے گی اور کتنے جو جب جو, جو خالد عالم جس کے دل میں آ جائے گا وہ اپنی استفاق کے ساتھ آتا ہے اللہ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو اپنی استفاعت کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے متفع ہیں ایسی ہی اللہ کے اندر استرنا پیدا ہو جاتا ہے مال سے بھی اسٹیٹل سے بھی اور ہال سے بھی ہر چیز سے استرنا پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ سے ایسا خاص تعلق ہو جاتا ہے اور پھر جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خال ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام نیز بنا دیتے ہیں یہ تو ہمارا ہے اگر یہ دنیا کے کاموں میں پھنس گیا ہے ادھر ادھر تو پھر یہ ہم کو یاد کیسے کریں پھر اس کے کام خود ہی بنا دیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو یاد کرتا رہے تو یہ اللہ تعالی سے محبت پیدا کرنی چاہیے اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو مین میں یہ برا وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی اپنے سے نیچے نظر رکھیں ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کو کتنے اچھے حال میں رکھا ہے کتنی عزت دی ہے کتنی بیماریوں سے مولک بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے معذوری سے بچا کے رکھتا ہے سب سے بڑی دولت کی بات پہن حضرت ہمارے گھر ما دیتے کہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ ہم کو پہلے ہی دے رکھنا ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کھانے میں پیدا کیا مسلمان بنایا مفت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا یہی سب سے بڑی دولت یہی ہے ایمان اس کے بعد تباہ ہے پہلی دولت کیا ہے ایمان ایمان جس کو وہ حاصل ہے وہ اللہ کا عام دوست ہوئی ہے عام دوستی اس کو حاصل ہو اور और اور اختیار کر لیں تو خاص دوستی یہاں سے لے جائے گی بس یہی काम کام کریں ایک کام پہلے करना ہے دوسرا کام کرنا ہے تقواہ تقوا کیا ہے گناہ سے بچنا بس گناہ نہ کرو اور خطاب ہو جائے تو یہ معافی مانگو رو ان کو منا لو وہ مان جاتے ہیں من جاتے ہیں بہت جلدی من جاتے ہیں جتنی دیر میں بات نہیں بنتا اس سے جلدی وہ اللہ تعالیٰ جاتے ہیں بس ان کا شیلا کھیلنے لگتا ہے ہاں بہت ہی رحیم و کریم مالک سے بات ہے تو ان کو منانا دنیا کی کسی بھی مخلوق کو منانے سے زیادہ آسان शुर्ण بہت ہی آسان بس تھوڑی سی سے چیز میں پیدا کرو تھوڑی سی ہو سکے تو آپ میں آنسو ہو نہیں آتے تو بھائی شکل ہی بنا لوں اس سے آسان سورج کیا ہو اس سے آسان صورت کیا ہوگی ان کو منانے کی یہ شکل ہی بنا دیں تو ان کو منانا بہت آسان ہے اور صرف منتے ہی نہیں ہیں بلکہ اور صرف یہ نہیں کہ وہ منگ گئے ان کو उनको मना اچھا अच्छा ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا بس کہانی ختم نہیں کہانی اور دور ہو جاتی یہ لوگ بھی لے لوں یہ بھی لے چلو اچھا یہ ہاں عطائیں شروع ہو جاتی ہیں معافی کے بعد صرف ماغ ہی نہیں فرماتے بلکہ اتائیں شروع ہو جاتی ہیں اور جسے بات نہیں ہے پرانے پاک نہیں بھی گئے انحبوب بنا لیتے ہیں وہ حبیب اللہ حبیب اللہ کتنا بڑا عنوان ہے دیکھیے حبیب اللہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے کرنے تو ہے اللہ <سلام> سے معافی مانگوں اور اللہ کا شکر ادا کروں تو احسان یاد کرنے سے احسانات یاد کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کا نام لینے سے محبت پیدا ہوتی ہے ان کا نام لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ لیے تکرار کیے جاؤ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ان کا نام لیے بغیر چینی آیا بعض لوگ شکایت کرتے ہیں پابندی نہیں ہو رہی اور کیے جاؤ کوشش کیے جاؤ کیے جاؤ چھوڑو مت اگر چار دن نہیں کیا تو پانچویں دن پھر لے کے بیٹھ جاؤ ویسے کوششیں بےودا جو ہے وہی کر لو وہ بالکل نہ کرنے سے بہتر ہے ایک آدمی بالکل ہی یاد نہیں کرتا ایک آدمی چار دن بعد نادم ہو جاتا ہے کیا ہو گیا اس کو کیسا جاؤ ہو گیا ہوں ایک ترمی لے کے بیٹھتا ہے پھر چار دن نعوہ کر لیتا ہے تو بھئی اتنی کوشش کرتے رہو جو ہو سکے کرتے رہو ایک دن آئے گا کہ اللہ کا نام لیے بغیر چینی نہیں ہے آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ دو طریقے اللہ کی محبت پیدا کرنے کی جب اللہ کا نام لو تو یہ تصور کر کے دو کہ یہ جی میرے پالنے والے کا نام ہے سردوسل پرانے پاک ہیں پرمایا اللہ تعالی نے جہاں کیوں نہیں فرمایا کہ وردم اللہ یا فرمایا ہے لیکن خاص طور سے ورد مرحت اپنے رب کا نام لیجیے رب مانے پالنے والا میرے خورشید نے فرمایا پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے کسی بلی کو کسی جانور کو کچھ کھلاڑے جاتا پھر دیکھو پیروں میں کیسے لوٹے لگاتی ایسی ہم بھی اللہ کے بندے ایسے بن جائے ہیں ایسی محبت ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم کی لوٹے لگانے لگے ان کی محبت سے ان سے چمٹے رہے جہاں چمٹ लिए ہیں نا پتموں میں کھال کو جان چھوڑے گی پھر ساتھ ساتھ چلے گی آپ کے پتموں سے اپنے کھال کو رگڑے گی کہیں کچھ کرے گی تو یہ محبت کہ ایسی محبت اس کو پیدا ہو جاتی ہے ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا کرمٹے لپٹائے چپٹائے رکھنے الگ ہوا نہیں وہ ایسی محبت سے اللہ کا نام ہمیں اللہ تعالی دینے کی توجہ بتا لگایا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ